رب کائنات نے مومنوں کو ایک عجیب و غریب حکم دیا ہے اور وہ یہ ہے وہ قزا رب کا اللہ تابد اللہ عیا احسانا کہ والدین کے ساتھ نیکی کو اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا ہے پہلے کہا میری بندگی کرو پھر اشار فرمایا اپنے ماں باپ کی دعوے داری کو دونوں چیزوں کو اکٹھا بیان کیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں ماں باپ کی قدر و قیمت کی کیا حیثیت اور اس کی کتنی اہمیت ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت ایک مسلمان کے لیے انتہائی لازمی اور ضروری ہے اسی طرح ایک مومن اور مسلمان کے لیے ماں باپ کا احترام ضروری اور لازمی ہے جس طرح کے محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کیا ہے کہ اللہ کی توحید میں خلل ڈالنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا نام فرمان جنت میں جانا تو بڑی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا اور ذرا تانچب کرو کہ رحمت کائنات علیہ اللہ وسلام نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو اس قدر مہتی ہوئی ہوگی کہ ستر سال کی مسافت سے اسے سونکا جا سکتا ستر سال کی معنی یہ ہے جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ جنت سے ستر سال کے فاصلے پر بھی نہیں کھڑا کیا جائے اس لیے محمد الرس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کو مسکرا کے دیکھتا ہے اپنے ماں باپ کو اس کے ماں باپ کا کلجا ٹھنڈا ہوتا ہے فرمایا اللہ رب العزت نے ماں باپ کی اتنی قدر و حیمت رکھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ یا اپنی والدہ کی طرح مسکرا کے دیکھتا ہے اللہ اس مسکرانے کے حمت میں بھی اس کو سوا بتا کرتے کیونکہ اس کے ماں باپ کیا بھیڑ ٹھنڈا اس بیان پر ماں باپ کے ادب و احترام کا بہت زیادہ احساس اور خیال رکھنا چاہیے اور پرانے مجید کے اندر رب کائنات نے کہا ہے کہ اگر کسی کے والدین اس کی زندگی میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں لا تک اللہ ہوا ولا دن کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز سے گفتگو بھی نہ کرے یہ ہے ماں باپ کا اور فرمایا وہ پز لہوا جن ہر جب بھی ماں کے سامنے بک بات کرے آج کے ساتھ ان کے ساتھ اور قرآن کا لفظی ترجمہ ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو آیت آئی ہے اس کا لفظی ترجمہ سن لو خدا عالم نے فرمایا وہ پز لہوا جنو ہر سن بنا ماں باپ کے سامنے آئے تو اپنے کندھوں کو آج سے جھکا کے آئے اپنے تندوں کو آج میری سے اکثر کر ماں باپ سے گفتگو کرنا شرم جائز ہے اور لوگوں اپنے بچوں کو دین دیناسنا بناؤ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اپنے بچوں کو نبی کا فرمان دکھاؤ اس لیے کہ اللہ کے تلو کرم سے جنہوں نے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھایا ہے ان کی اولادیں کبھی ماں باپ کی گستاخ ہو سکتی دین کو اللہ نے ایسی بہتر شہم رہا ہے کہ دین کا اپنانے والا دنیا کے اندر بھی فائدے میں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ فائدے میں رہے گا آج میں نے یونا کے خطبہ کے اندر یہی نواز کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک بات اولاد کے بارے میں بتائی تھی جو لوگ وہاں نہیں آئے وہ ذرا یہ بات سن لیں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے دنیا سے اس کا تعلق منقطع ہو جاتا ہے دنیا سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے اس کی اولاد اس کے بچے اس کی بیوی اس کے رشتے دار ان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق پائے فرمایا ایک مرنے کا رہتا ہے اللہ کے رسول وہ کون خوش نصیب ہے جس کا تعلق مرنے کے بعد بھی اس کی اولاد سے باقی رہتا ہے مارا وہ بندہ جس نے اپنی اولاد کو نیکی کا سبق پڑھایا وہ بندہ جس نے اپنی اولاد کو کیوں برد ان سارے جس نے اپنے بچوں کو مسجد آشنا بنایا جس نے اپنے بچوں کو قرآن آشنا بنایا جس نے اپنے بچوں کو رسول آشنا بنایا وہ بچے جب بھی نماز سے پارے ہوں گے تو اپنے ماں باپ کی بخش کی دعا ہو اپنے ماں باپ کی بخش کی میرے آتا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروا کہ یہ بندہ وہ ہے جس کا رشتہ اس کی اولاد سے مرنے کے بعد ہی بات اس کی اولاد کی دعا مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچا دیا کہ بندہ اپنے والدین کی مسرت کی دعا اس لیے لوگ اپنے بچوں کو دین سکھاؤ قرآن سکھاؤ, قرآن سکھاؤ انہیں دین آشنا نہ بناؤ اللہ کے فضل و قدم سے دن راشنا بچے دنیا میں بھی پیدا پہنچائیں گے آخرت میں بھی پیدا پہنچائیں گے اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہا آپ سارے دوست اپنے گھروں کا اپنے گھر والوں کا اپنے عزیزوں کا اپنے قریبیوں کا اپنے رشتہ داروں کا اپنے محلے والوں کا اپنے گلی كوٹے والوں کا مشاہدہ کریں تو وہ ان کو معلوم ہوگا کہ جن کی اولاد نیک ہے وہ دنیا میں بھی سخی ہے جن کی اولاد بری ہے وہ دنیا میں بھی دکھی ہے دنیا کے اندر بھی سکھی بری ہے جس کی اولاد نہیں آپ نے دیکھا ہے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو بڑے بڑے ساجروں کو بڑے بڑے سردگاروں کو بڑے بڑے جنگلوں کو کرنےوں کو اولاد بدمخت ہے پاؤں کی نوک پر اپنے والدین کو رکھ لیس دنیا میں بھی اذاف آخرت میں بھی اضاف دین دار اولاد دنیا میں بھی ٹھنڈک آخرت میں بھی ٹھنڈک اور یہ ساری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولادوں کو نیک بناؤ اور ایک بات یاد رکھو جو شخص اپنے والدین کی عزت کرتا ہو ان کا احترام کرتا ہے خدا عالم کے پسل و کرم سے اس کی اولاد اس کا عدم کرتی ہے جو اپنے اولاد کا اپنے والدین کا گھر ہو اس کی اولاد بھی کبھی اس کی تابےدار ہو سکتی اس لیے رب کائنات نے اپنے عبادت کے ساتھ والدین کے احترام کا حکم دیا کزار رب کا اللہ تعمل اللہ یا. وبل والدین احتارا اللہ نے فیصلہ کیا حکم دیا کہ بندگی کرو تو ایک اللہ کی اور اپنے والدین کا احترام اور فرمایا اگر کسی کے مالد بوڑھے ہو جائے تو کہیں اللہ ان کے بڑھاپے پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ, مجھ کو بچپنے میں رحم سے پالا ربیر ہم حم ہوا ربیر یاد کرنے دعا دوہراؤ رب ہم ہو گا کمارب یا نانی سبھی رو ربر ہم ہوگا کمارب یا نانی سبھی رو ربیر ہم ہوا کمار ابا یعنی سویرا اللہ تو ان کے بڑھاپے پر اسی طرح مہربانی کرے جس طرح یہ میرے بچپنے میں مجھ پر مہربانی کرتے کرے یہ کام کہے گا جس کو ہمارے دیر سے بھیڑ کا یورپ کا معاشرہ ہم نے دیکھا ہے یورپ کے اندر ایک دفعہ میں مانچسٹر کے اندر گیا جس مکان میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے اس کے ساتھ ایک بوڑھا رہتا ہے ایک دن کبھی اس سے نہ باہر باہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اسلام بھی نہیں لیتا ایک دن وہ پورا خود ہم کو پکڑ کے کھڑا ہو گیا آنکھوں میں آنکھ ہم نے کہا پتا اس بیٹے کو کیا ہو گیا ارے کہہ رہے آج میرا بیٹا مجھ کو پندرہ سال کے بعد سڑک پہ ملا اور اس سے میری چاٹا ہوئی اتنا خوش تھا پندرہ سال کے بعد بیٹے کا چیحا دیکھنے کا اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھیم جس نے سیکھا ہے بیٹے وہ اپنے باپ کو بڑھاپے میں کبھی تنہا چھوڑنا دوارا اس کو پتا ہے کہ نبی یہ کائنات علیہ السلام نے پنوایا انت وہ مالوں کا لیا بھی تھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے تیرا جسم بھی تیری جان بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کی ملکیت ہے اس کو پتہ ہوگا اور ماں آج کی جتنی منزل پڑی ہے تین مرتبہ اللہ نے ماں کا تذکرہ کیا تین وتبہ اس مندر میں ڈیڑھ تارے میں تین وتبہ ماں پر وہ ماں جس نے بڑی مشکل سے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا پھر پیدا ہوا اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جاتا تھا وہ رات اپنی آنکھوں میں نکال دیتی تھی مائیں یہ مجسمے رحمت وجود ہوتا ایسا وجود کائنات میں رب نے کسی کا پیدا بچے کے پاؤں میں کانٹا چپتا ہے ماں اپنے دل میں اس کی فاس محسوس کرتی بچہ بیمار آرام سے سویا وہ ماں جاگ رہی ہے ماں بچہ سویا ہوا ہے ماں کی آنکھوں میں نک گئی پوچھنے والا پوچھتا ہے اماں بیٹا تو آرام سے سویا ہوا تو بھی سو جا وہ کہتی ہے بیمار ہے کہیں رات پر جا کے اس کو تکلیف ہو جائے میری آنکھ لگ گئی تو کون اس کو دیکھے سر پاؤ پیار اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اپنی ماں کی خدمت کا موقع ملا اور انہوں نے ماں کی دعائیں لے کے رب کی سنگت کو پا لیا ماں کی خدمت کا درجہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مسجد پاک میں کھڑے آپ نے فرمایا لوگوں جہاد کے لیے نکلو ان جنت تحت جلال سیوں جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے تلواروں کی چھو میں جنت کھڑی ہے پھروں اللہ کی راہ میں گردنوں کو کٹاؤ اپنی رگوں کا لہو بہاؤ اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے ایک صحابی کہتے ہیں صحابہ بھاگتے ہوئے نکلے ایک نوجوان بھی اپنی تلوار اٹھائے ہوا ہے رحمتِ کائنات نے اسے دیکھا فرمایا ان لم کبیرا مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تھی ہے جس کی بری ماں ہے اس نے کہا یارس اللہ میں بولی فرمایا تیرا کوئی اور بھائی ہے کہا یارس اللہ کوئی نہیں درجا اپنی ماں کی خدمت کر اس کی آنکھوں میں آنکھا اس نے کہا یارسول میں جنت کے شوق میں نکلا تھا جہانت کے پڑھانے کے لیے اللہ کی راہ گردن کے کٹانے کے لیے اللہ کی جنت کے حصول کے لیے آپ نے بنوایا کیا چاہتی ہو جن کا تحت میں ہوں جنت تلواروں کی میں ملتی ہے یا ماں کے پیروں کے ملتی ہے جہاں اپنی ماں کی خدمت حسمت اللہ تجھے وہی جنت عطا کر دے گا جو گردن کے کٹانے والے کو اللہ عطا جن کو ماں باپ کا وجود بھی ملا اور بس دعائیں بھی دعا کی توفیق یاد رکھو ایک بات آ گئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں آپ میں بزرگ بھی ہیں اور آپ میں نوجوان بھی, بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں بہوںوں والے باپ بھی ہیں بیٹیوں والے ایک بات کو ذہن میں رکھو اور وہ بات یہ ہے کہ والدین کو بھی اپنی اولاد سے حسن سلوک کرنا چاہیے والدین کو بھی اپنی اولاد کے جذبات کا پاس کرنا چاہیے احترام نہیں احترام بچہ ہی کرے گا لیکن والدین کو بھی اپنے بچے کے جذبات کا اور بچوں کو بھی اپنے خون کی لاج رکھنی چاہیے اپنے خون کی بہنیں بھی موجود ہیں یہ سبق کبھی اپنی بیٹی کو نہیں پڑھانا چاہیے اگر کسی کے ساتھ شادی کی ہے نوجوان کے ساتھ تو جا اپنی ساتھ کی خدمت نہ کرنا یا اپنے سالن کو اس کی ماں کے خلاف نہیں کرنا جو والدین اپنی بیٹی کو ایسا سرک پڑھاتے ہیں وہ اپنے لیے گھن کے کانگے خریدتے بہترین والدین وہ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو یہ نصیحت کرے کہ جاؤ اللہ تجھے تیرے گھر میں آباد کرے اس ماں کو اپنی ماں سمجھنا اس ماں سے اور ساتھ سو چاہیے ساس کو بھی چاہیے کہ اس کو اپنی بیٹی سمجھے ہمارے معاشرے کے اندر اچھے گرانوں میں جو برے گرانے ان کی بات ہی نہیں وہ گستام. اچھے گرانوں کے اندر ماں بیٹے کے درمیان فرق شادی کے بعد کا ڈرتا اصل میں اس کے دو اسباب ہوتے ہیں والدین کو بھی احساس کرنا چاہیے اولاد کو یہ پوری کائنات میں بیٹے سے زیادہ عزیز وجود کسی دوسرے کا والدہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ پیار اپنے بیٹے سے کرتی بھائی باپ اپنے بھائی اتنا پیار نہیں ہوتا اور اس کو جتنا اپنے بیٹے سے ہوتا جب شادی ہو جاتی ہے پہلے بیٹے کی محبت کا مرکز بھی ماں ہی ہوتی ہے پہلے بیٹے کی محبت کا مرکز بھی ساری بھائی جو بیٹا اپنی ماں کے لیے فرق کرتا ہے شادی کے بعد اس میں تھوڑی سی تھوڑی سی نیک بچے ریوی بھی دی کچھ اس ہوتا ہے کچھ توجہ اپنی بیوی کے لیے بھی اسے سر کرنی پڑتی ہے اب بات بائیں ان پڑھ یا نہ سمجھ پائیں سکناپے کا طریقہ استعمال کر لیتی ہے ایسا معلوم ہوتا ہے محب اللہ سوکھنا وہ سمجھ دیا کہ پہلے بچہ ساری توجہ میں ایک مرکوز کرتا اب یہ دوسری طرف کون دیکھتا ہے اس کو حقیقت کو سمجھنا چاہیے احترام بچے کے جذبات پر پاس کرنا چاہیے لیکن بچے کو چاہیے کہ اپنی ماں کے احترام میں خلل نہ آنے ہوئے ماں کے احترام میں خلل یہ اس کی ذمہ داری ہے لیکن ماں کو بھی احساس کرنا چاہیے اور اس کو اپنی بیٹی سمجھنا میں نے بہت دفعہ یہ واقعہ بیان کیا ہے چینیا والی مسجد کے گلی کا واقعہ ہے ہمارے ایک دوست تھے میں نے اکٹھا ہی ان کی بیٹی اور بیٹے کا نکال نکاح دونوں میں نے پڑھائے کم کمی میں نے کسی کے نکاح پڑھائے وہ پہلا استعمال کر کے سارے نکاح پڑھا دیا میں نے نکاح پڑھا دی تھوڑی دیر کے بعد ملے قرآن کے حافظ بھی تھے میں نے کہا صاحب کیا حال ہے کہا الحمد للہ بیٹی تو بڑی راضی ہے اتنا اچھا منڈا میری تھی تو پچھن تو بغیر کبھی تھکنا بھی گوارہ نہیں کرا اتنا اچھا کوئی کام میری بیٹی کی مرضی کے سوا میں نے بہن کا کیا گیا اللہ نے جی کیا بات ہے اللہ نے ایسا میں نے کہا جی پتر کا کیا ہوئے کیا لاما سار ایک تین میرے سینے پہ مارا کے ہائے کھائے نہ نہیں پوچھتے پرچوں نے کہا کیوں کیا ہو گیا حادثہ میں ڈر گیا باقی مجھے کیا بیٹا ہی گھر کو گیا لوگ بیٹیاں بیاتے ہیں میں نے بیٹا ہی بیاہ دیا میں نے کہا حادثہ کیا ہو کیا ہے جی جدہ بہ رہا ہے ساٹھے گیا اور ہر وی اس مہاد کو میں بڑا اپنی ہنسی زبر نہ کرتا ہوں میں نے کہا آپ صاحب یہ زورا معیار کس طرح جائز اس کو پتہ نہیں کرے کہ رہی میں کر رہا کروں گا کیوں میں نے کہا وہ بیٹی بڑی راضی ہے کیونکہ اس کا شوہر اس کے پوچھے بغیر کوئی کام اور یہ بیٹا بڑا بہیمان ہے کیونکہ یہ بھی وہی کام کرتا ہے جو آپ کی بیٹی نے کروایا یہ زورا معیار جائز اس کو بھی چاہیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ آنے والوں کو بھی اپنی بیٹی سمجھی اور بیٹی کو بھی چاہیے کہ جہاں آئی ہے ان کو اپنا ماں اور باپ کیجیے خدا کی قدم ہے جو بچی آنے والے گھر میں ان کو اپنا ماں باپ سمجھ کے ان کی خدمت کرتی ہے اللہ اس کے لیے جنت کو فاجر کر دیتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کو فاضر کر اللہ اس کو اپنے خامد کی خدمت کا اور اپنے حامد کے والدین کی کی خدمت میں اگر آتا ہے اللہ رب العزت ہے کسی صورت کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ بدکاری کے قریب بہت نے کہا ہے مدکاری کے انڈے کھولو اور جو کرے اس پہ درے نہ خدا نظر خدا نے کہا ہے کہ بدکاری کے قریب بھی اللہ نے ان راستے کو بند کیا جو راستے برائی کی طرف جاتے ہماری حکومت کی مت ماری گئی ہے راستے کھلے اور ہمارے دن جاری راستے کھلے برائی کے سارے اڈے کھلے فہرٹی کے سارے مراکز بے حیائی کے سارے وسائل موجود اور کہتے ہیں برائی نہ کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین اس کائنات میں لے کے آئے وہ فطرت کا دین ہے دین ہے اور بولو سارے دین ہے فدرت ہے کہاں برائی کے راستے تو بند کرو اس لیے کہ جب تک برائی کے راستے بننا رہیں گے برائی ختم ہو سکتی جو بھی حکومت چاہے کہ اسلام کو عملی طور پر کائنات میں راج کرے اس کو وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ نے اختیار کیا وہی دیری نبی ماری اقبال نے بڑی عجیب بات کہی ہے وہی دیری نبی ماری وہی ناموہتنی دل کی وہی وہیری بیماری وہی نہ محکمی دل کی اور علاج علاج اس کا وہی آبے نشات انگیز ہے صاحب. اس دل کی بیماری کا علاج وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلنگ یہ نہیں بیماری یہاں کی علاج وہاں کا یا اسلام پہ چلنا سیکو یا اسلام کا نام نہ رہو یہ منافع نہیں چل منافع اس سے قوم تباہ قوموں کا معاشرہ تباہ قوموں کا اخراصا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکا قرآن کے اندر حکم آیا کل نیل و مرینار یہ حصوں کل نل مینار یہ سب افسارے, افسارے مومنوں اپنی نگاہوں کو آوارگی سے بچاؤ یہ ہے برائی سے روک مومنوں اپنی نگاہوں کو آوارگی سے اور مومن اور تو ہم بھی اپنے آپ کو آوارا مت بناؤ امام کائنات تعجب کی بات ہے دھیان سے سنو ووٹ کے ساتھ امام کائنات نے بناؤ جو آدمی بلا وجہ بازاروں میں ڈھونڈتا ہے وہ آوارہ ہے اس کا محمد کی محمد سے کوئی تعلق نہیں کیوں بلا وجہ آوازگی کے ساتھ نظروں میں دل میں آبارگی آ رہی دماغ میں ہوگا خیالات کا اور اگر اسلام کے اندر بلا وجہ بازاروں میں ڈھونڈ میں حرام ہے تو یہ فوج ذرا اپنا جو ہر روز لوگوں کی بہو بیٹیوں کے فوٹو اشتہاروں کی صورت میں چھاپتے ہیں اس معاشرے میں کس طرح اسلام خیال سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین جی نے فتر تین جو فطرت کے اصولوں سے ہوں اس لیے فطرت کے اصولوں پر کاربند ہو جاؤ اللہ تمہاری مدد کرے آپ حیران رہ جائیں میری بات کو توجہ سے سنے پورے کلام پاک کے اندر کہیں بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہتے بدکاری مت کرو کار نہ کرے برائی کے قریب مت کرو یعنی ان راستوں کو اختیار نہ کرو جن راستوں کو اختیار کرنے سے آدمی برائی کا منتخب ہو کے بعد اللہ رب العزت نے کس قرآن کا مقام بیان کرتے ہوئے کہا ہے ڈائن اختماط چنہ بنے الگ سے حاصل قرآن لا یاتو نبے بازی ولؤ کا نباز ہم لباض رہی نہ لا یاتو نبی سے کاری کائنات مل کے اس قرآن کی ایک آیت بھی بنا سکتی یہ وہ قرآن ہے اللہ اور ایک بات قرآن کا معاضہ کیا ہے مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بیان کی ہیں کسی نے کہا اس کی عبارت بڑی خوشی ہے کسی نے کہا اس کے مان بھی بہت عمدہ کسی نے کہا اس کی بندش بہت زیادہ کسی نے کہا اس کی تراکیب بہتری ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن قرآن کا اثر زندہ موجود یہ ہے یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو چودہ سو سال گزر جانے کے باوجود آج بھی اسی طرح تازہ ہے جس طرح چودہ سو سال پہلے تازہ ہے اور قیامت تک تازہ رہے گی یہ بندہ آئے مو ان گناہوں کے دور میں ان برائیوں کے دور میں یہ جو نوجوان چہرے یہ جو بھائی آئے ہیں یہ اس قرآن کی تازگی کی زندہ مثال ہے کہ اس قرآن کی جادوئیت نے ان کو کھینچ رکھا اللہ اس کی تازگی کو ہمارے سینوں میں برقرار رکھے بعد میں یہ کہنے لگا تھا اس قرآن کا زندہ تو ان کیا ہے کہ اس کتاب کو جب بھی پڑھا جائے ایسا معلوم ہوتا ہے آج ہی روکی ایسا معلوم ہوتا ہے آج ہی دنیا کی اور کوئی کتاب جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یہاں جانتے ہیں آج سے چالیس پچاس ورس پہلے شیکسپیئر کا سوتی بولتا تھا دنیا کا پڑھا لکھا بند می کرتا تھا جس کو شیکسپیئر کی نظموں کی نظمیں جانتا ہوں اور اس آدمی کو پڑھا لکھا نہیں سمجھا جاتا تھا جو شیکسپیئر کا حاصل کر وقت بدلاؤ آج ہندوستان کے اندر بھی شیکسپیئر کو جاننے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جاتی ہے وقت گزرا کتاب پرانی ہو ہمارے اس پرے تغیر میں کسی زمانے میں میر امن میر دام ویر تتی اور غالب کے حقوق کا بڑا چرچا کسی شخص کا سوچ اس جب تک اردو دان اور پڑھا لکھا نہیں کہا جاتا تھا جب تک کہ اردو ہے اللہ سے واقع تھا بال و بہار نیلمبن کے افسانے ان کا بڑا تذکرہ تھا آج کوئی ان کا نام بھی نہیں جاتا پنجاب کے دہرانوں میں کسی زمانے میں کوئی گھر ایسا نہ تھا دو قسم کے گھر تھے یا دیندار یا بہدین کوئی دیندار گرانا ایسا نہ تھا جس پہ یوسف لہانا پڑ جاتی اور کوئی بے دین گرانا ایسا تھا جس پہ ہیلا جانا پڑ جاتی ٹھیک ہے کہ نہیں. پنجاب کے پرانے گھرانوں جو زیادہ دیندار تھے ان گرانوں کے گرام بڑی جایا ہر گھرانے میں جو بے دین گراہے تھے ہیلو دیندار گرانے ان کے اندر ہی کام ہو گئی وقت بیتا اور زمانے نے اپنی گرد کو ان کتابوں کے اوپر ڈال دیا آج کوئی ان کتابوں کا پڑھنے والا موجود کتاب وقت کے ساتھ باقی ہو گئی قرآن تیرے بوجھ کا کیا کہنا چودہ سو سال پہلے اس کے اندر جو دلکشی موجود تھی اللہ کے کلام کا موجزہ کہ آج بھی یہی دلکشی اس قرآن کے اندر موجود ہے ہم لوگ پنجابی عربی زبان سے بے خبر نادر قرآن کے معانی کو سمجھنے والے لیکن قرآن کتنا تازہ کتنی دلکش کتاب اس کے کتنا کھینچا ہے کہ قرآن پڑھا جاتا ہے نسلوں میں نسلوں میں سبوں کی سفر کی میں نے پچھلے دنوں زندگی میں پہلی مرتبہ انڈونیشیا کا سفر کیا یوروپ امریکہ افریقہ ان ملکوں میں بہت بتا جانے کا اتفاق ہوا کافی رستے تھے انڈونیشیا ملائیشیا کے لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمارے یہاں ہیں مجھے کبھی وقت ہی نہیں ملا پچھلے دنوں دو مہینے تین مہینے پہلے میں گیا مجھے زندگی میں پہلی دفعہ محسوس ہوا میں کسی اجنبی علاقے میں آ گیا یورپ میں جا کے آدمی اپنے آپ کو اجنبی نہیں سمجھتا اس لیے کہ تھوڑا سا رنگ کا پڑے گا چکنے بتنے ڈانچا ہمارے یہاں صحیح پھر ہم زبان سے آشنا ہے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی انڈونیشیا میں جا کر مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ سفر کے دوران اجنبیت ماسوس ہوئی کہ رو گھر انگلی اور طرح کا سچا بھی کوئی اور طرح کا سانچا بھی مختلف اور اس طرح کے لوگ اور زبان ایسی کہ اللہ کے پرسو کرم سے ایسا ہی ملوم ہوتا ہے جس طرح کسی کی مشین چل رہی ہے گھران ہے تو کوئی زبان پلے بڑھ جائے کوئی سمجھ نہیں آتی اور بے شمار زبانیں سنی ہے یعنی مٹالی میں ہم نہیں جانتے اسپین سے ہم نہیں جانتے لیکن کچھ زبر سمجھ میں آتے ہیں یہ سبانند ایسی زبان ہے جن کا کوئی زبر ہی سمجھ نہیں آتا ایسا ہی ملوم ہوتا ہے کہ کوئی دو چار جن آپس میں لگ رہے ہیں میں بڑا حیران ہوا میں کہیں جانا کہاں بنس گیا ان کا تلفظ بھی اور طرح کا کیونکہ زبان کی بنیاد ہی ہم سے مختلف ہے اس لیے تلفظ بھی عجیب سا کوئی لفظ صحیح ادا ہی نہیں کر سکتے مجھے وہاں بروڈو بار ہوٹل ہے وہاں جٹائکا میں وہاں انہوں نے ٹھہرایا میری خواہش یہ ہوتی ہے کسی ملک میں جا کے کہ کوئی مسجد دیکھی جائے اگر غیر مسلم ملک ہو تو وہاں دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ تو ہوٹل مسلمانوں کا نظر آ جائے تاکہ لال کھانا مل جائے مسلمانوں کے ملک میں میں نے پوچھا کوئی مسجد انہوں نے کہا یہ مسجد ہے میں مسجد میں گیا اتنی بڑی مسجد کے شاید کم ہی اتنی بڑی مسجد صحیح ہوگی جامعہ اشتخلاق جس کے اندر کم از کم ایک لاکھ آدمی ریاست وقت نماز ادا کر سکتا ہے میں وہاں دیکھا ٹوپیاں بنی رہی چھوٹے چھوٹے لوگ پنجابیوں سے آگے یعنی ان کی کمر میں رکھ کے دو آدمی بن سکتے ہیں پتلے دبلے اور عجیب طرح کی شکلیں ناپ چپتے میں نے کہا سلا پتا نہیں اس نے کیا وہاں ہے کم میں بڑا حران کہا اب میں نے کہا پتا نہیں یہ قرآن کس طرح پڑھیں گے یہ بھی اگر ہم نے اپنی بولی میں پڑھنا شروع کیا جس طرح ہمارے مولوی بعض قرآن بہنوی زبان میں پڑھتے ہیں میں کا پتہ نہیں اب قرآن کے ساتھ کیا شروع ہوگا مغرب کی نماز کا بات تھا اللہ اکبر ایک دبلا پتلا چھوٹا سا امام اتنا کا اجال احمد استعمال ہوا بنارسی قسم کے وہ لاچے باندھ جن چھوٹا سا لاچو ہے آگے بڑا سبحان اللہ خدا کی قسم ہے جب اس نے کہا اللہ اکبر ایسا معلوم ہوا کہ جس طرح حجازت کا کوئی وہ شخص چستاویہ ہے جس کے سامنے قرآن داخل ہوا اور پھر جب اس نے قرآن کی تلاوت کی کس طرح معلوم ہو رہا تھا جس طرح کی ویل ابھی ابھی قرآن کی آیات کو لے کے نازل ہو رہا اس کا دردی نہیں یہ قرآن اتنی تازہ کتاب اتنی زندہ کتاب کہ دنیا کی مختلف بولیاں مختلف زبانیں لیکن ان کے پڑھنے والوں کا ڈھنگ اور رنگ ایک جیسا ان کے پڑھنے کا ڈھنگ اور رنگ اور اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح جو ہے انہیں کی زبان میں حاضر ہوا یہ اللہ کی زندہ کتاب اور اس کتاب کے متعلق جتنے آدمی غور کرے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے لیے آج ہی اتری اس کے بعد اللہ رب العزت نے سناہ का کا آغاز کاف کے اندر ان چند نوجوانوں کا ٹکرا ہے جو اپنے ایمان اور جیل کو لے کر بستی سے نکل گئے ہوئے انہوں نے اپنی بستیوں کو چھوڑنے کا گبارہ کر لیا لیکن ربجی کو ہیل کو چھوڑنا گوارا گلاؤ آلم نے کہا نیچے لوگوں کو پتا چل گیا ہم ابھی آ گئے آپ پکڑو ان کو اللہ کو ماننے والے ایک اللہ کی تو کا علم اٹھانے والے کام پکڑو وہ نوجوان نکلے اللہ کہتے ہیں قوم پیچھے نکلی وہ وہاں سے بھاگے ایک غار کے بھاگنے پر پہنچے میں نے وہ غار جڈن میں اس کے ادار الخلاف مانگ کے فروخت میں غار دیکھی چھوٹی سی غار اور اس طرح کی ہے کہ عجیب و غریب گار ہے بہت سی گاروں کو دیکھنے کا کم ہوا یہ گار اس طرح کی ہے کہ سڑک سے چلتے ہوئے راستے سے چلتے ہوئے گار کا منہ نظر اللہ رب العزت بی ہیں پی پیچھے کام آگے آگے یہ نوجوان قوم نے کام نہیں چھوڑا ہم نے کہا گار کے اندر داخل ہو سکتے ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا رکھوالی کے لیے چوکی داری کے لیے بیٹھا اللہ کہتے ہیں ہزار کے اندر داخل ہوئے کتا رکھوالی کے لیے ہزار کے اندر والے سے اللہ نے ان پر نیند تاریخ کر دی سوئے رہے کتنا عرصہ کہاں سوئے رہے کتنا عرصہ لمبا عرصہ کہاں ایک مجھے ٹوٹا بھی سو گیا ایک رنگ ہے کہہ رہے بڑا لمبا سوئے ہیں کہاں کتنا کام لوگ کالو لو جو کہہ لے بارہ گھنٹے ہو کیا سوچے کتنا لمبا سو صبح سوئے تھے اب رات ہونے والی ہے یا رات سوئے تھے اب دن ہونے والے لب اسنا یومنگ اور دن کو سوئے تھے اب دن پورا ختم ہونے والا ہے کتنا ختم سوئے اللہ نے کہا ان میں سے ایک کہنے لگا اللہ ہی جانتا ہے کتنا سوئے اللہ ہی جانتا ہے کتنا سوئے تو آج چلو ادا نہیں ربی جانے جاؤ ذرا کھانا تو مکواؤ بھوک لگی رہی ایک آدمی کو سر کی کہا جا کے بازار سے کھانا لے کے آؤ اب ذرا کھانے کے آداب سمجھو اس نے کہا کھانا لانا کسی پاک باز آدمی سے کھانا لانا کسی پاک صاف جگہ سے کھانا کھانا تھی. پاک صاف دکان سے جو آدمی ناپاک ہو گندا ہو اس سے کھانا کھانا جائز پاک آدمی سے کھانا ترقی تھا آج آ کے پاکیزہ کسی آدمی سے کھانا تھا ڈھونڈے اب دیکھا اس نے کہا بڑا لمبا چل کے آیا بستی بندی ہوئی ایک جگہ سے کھانا مانگا اور سکے دیے اس نے کہا یہ پرانے زمانے کے سکے کہاں سے آ اس نے کہا ہو رہا ہو ان کو خزانہ ملایا گئی اس نے شور میں چلے آئیے گھر کے مانگے اللہ کہتے ہیں پھر گھر میں آ گیا بہت سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے یا کہتے ہیں تمہیں میرے کو خزانہ مل گیا لوگ آئے اللہ نے اتنی حمت تاریخ کر دی اس پر کہ لوگ ان کے قریب آ سکے فرمایا پہلے کتنا سال سوئے تھے نوے فوٹو کام سلاح صاحب میں اب اسی نیم تین سو نو برس سوتے رہے کتنے سال تین سو نو سال سوئے رہے پہلے اللہ نے فرمایا پھر جو نیند ان پر تاریخی اب تیانت ہی کو اٹھے اب تیانت ہی کو نیند بھی موت کی چھوٹی موت ہے نیند بھی موت کی جس کو چاہتا ہے رب جگا دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سوئے ہوئے کو قیامت تک کے لیے سلا دیتا ہے اللہ کہتا ہے دیکھو کہتے ہو کس طرح اٹھیں گے قیامت کے دن اور جو رب تمہیں رات کو سلا کے صبح گانے پر قدرت رکھتا ہے وہ تمہیں لمبی نیند سلانے کے بعد بھی جگانے کی جس نے تین سو نو سال سلایا پھر جگایا کہ نہیں جگایا اگر اس نے جگایا تو اب بھی جب چاہے جس وقت چاہے جس کو چاہے جمانے کی قلت اور تازت اس صورت کے اندر دوسرا حقبہ پیار حضرت منہ تعلیم السلام طرف کا بیان ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ ایک دن حضرت منہ بات کر رہے اتنا شاندار بات کیا کہ لوگوں کی آنکھوں کی آنکھی <tinyan> لوگ انتہائی پھیر تھا اور نبی کے بعد کام کہا جذبات کے بارے میں ایک بندے نے کہا موسا تج سے بڑا آلندی ہوئی ہے موسا علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں موسا علیہ السلام نے فرمایا اب بولو لو جا رہے ہو رات کریے کس طرح کرتے ہیں پھر باقی سورہ مریم کل سکتے میں کہتا ہوں ہوش ہوش تین تو کیا کہا اللہ رب الزت کا نبی کیا جو آپ نے کہا ہے مجھ سے بڑا عالم دنیا میں کوئی موجود اپنے علم کے مطابق یہ بات ٹھیک کریں کیونکہ نبی سے بڑا عالم کوئی لیکن اللہ کو اتنی بات بھی پسند کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ جانے کہتے ہیں غیر کا علم جانتے ہوتے اور غیر کا علم جانتے ہوتے تو اللہ کی طرف سے باز پرس نہ ہوتی کہتے ہیں اللہ نے کہا موسان نہیں تو نے کہا میں ہی سب سے بڑا آ رہا تجھ سے بڑا بھی ہے چلو اللہ مجھے معاف کر دے سال معافی بھی دے دی لیکن چلو کو اپنے سے بھی بڑا تجھ سے بھی بڑا آرڈر اللہ نے کہا پر میں ایک مچھلی پکا اس کو ساتھ رکھ جس جگہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے وہیں تمہیں وہ آدمی ملے اپنے شاگرد یوں سے آ اسلام کو ساتھ ملا چلی اب اللہ کرم کرم پہ جب لاتا ایسا بڑا عالم ہو گیا دیکھ تو صحیح اپنا چلے تھک گئے چلتے چلتے تھک گئے ایک جگہ بیٹھ کے چاہے لگے اپنے شاگرست کو ہاتھ پہ نہ زبا آگا لکن لکی کا منسپل سب چلتے چلتے تھک گئے آپ کھانا لے آؤ اس پہ کھانا کھولا تو مچھلی گیا اگر مسلو مچھلی بھی لگے کا موسا علاق صاحب مجھے یاد ہی نہیں رہا وہ تو پچھلے مقام پہ زندہ ہوئی اور سمندر میں ٹک گئی اگر مسا کا چنا ٹکرے وہی تو ہم آئے تھے اللہ نے بتلایا تیرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مچھلی کا بھی تجھ کو علم یہ ساری کہ بابے اور ساری کا یاد آئے اور بابے اور اپنے گھر کا کوئی پتا اپنے گھر کا علم بابا جی کو گھر کا علم بھی نہیں ساری کائنات کہنا اور کہتے ہیں بابا تو بابا ہے بابے کی بلیوں کا بھی رم سبحان اللہ سب کہو سبحان اللہ کو اپنے مجبور کرتے ہیں کہتے ہیں سبحان اللہ کو اور اسی کہنے جی سارا ہی دماغ ٹھیک ہے ابھی ابھی پاگل نہیں ہوئے قدر پاگل نہیں ہوئے تو انشاءاللہ شاء ساڑھا چار دن بات سنو گے تو ہو جاگو کب ہو سبحان اللہ مت ماری گئی ہے کام کی قرآن جلیل القرم نبی جس کا نام اللہ نے کلیم اللہ رکھا اللہ نے کلیم اللہ رکھا نبوت کیسے نہیں پیدا کیسے ہوئے انشاءاللہ یہ تو پر بیان ہوگا لیکن ذرا سنو اتنا بڑا نبی کہا اپنے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی مچھلی کا علم بھی تو کہتا تھا میں سب سے بڑا عالم کہا پلٹو پلٹے وہاں پھر وہاں خضر علیہ السلام ضراسلام اب ذرا خضر یہ صحیح لفظ ہے خضر کیا لفظ ہے خضر ہے کے اوپر زبر زب کے نیچے دیر حاضر والے کس طرح لوگوں نے مطلب خواجہ خضر زندہ ہے جی اور باغ گپی ایسے ہوتے ہیں کہ نا زندہ نہیں میرنا ملاقات ہوئی ہے سبحان اللہ ملن واسطے تمہیں سورج بکھی رہ گیا اور تو بندہ بڑا زبر جھوٹ بولتے ہیں چنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر کوئی وجود بھی جس کو سو برس گزر چکا ہے زندہ موجود ہے ایسے ہی کاریہ بنائی ہے اس کے وہ وہاں کھڑے تھے موسا علیہ السلام نے سمجھا بابا یہی ہے جس کی ملاقات کا ہوئی ہوا ہے کہا الرط الام تو عالم مما علم کر مجھ کو اپنی شگردی میں لے لو میں تیرے ساتھ ساتھ چلو اللہ نے کتنی ایک بات کی کتنی ناپسند کی اس کے زبان سے کروایا لنت یا مایا کمرہ تم میرے ساتھ چلنے کی ہمت رکھتا اللہ معافی دے دے اب غلطی ہوگی معافی مانگ لی اب ہر دفعہ چوکے بابا جی کہتے ہیں تم میرے ساتھ چلنے کی ہمت رکھتا آپ نے فرمایا نہیں میں اب چلوں گا کہا شرط ہے کہ کیا شرط ہے آپ کوئی بات میری کو ٹوکنا نہیں ہے میری کسی بات کو ٹوکنا میں پریسال کرنا ہے جب تک سے میں خود نہ کرتا ٹھیک ہے چلے قرآن دونوں چلے حضرت علیہ السلام بھی حضر علیہ السلام بھی اور حضرت موسا علیہ سلام چلے چلے ایک دریا کے کنارے پہنچے دریا کے پار جانے کشتی کا انتظار کیا ایک کشتی آئی اس میں انہوں نے ان کو بٹھا لیا اور سمجھ کے کہیے ایک <tripping> اور بزرگ لوگ ہیں ان کی پریشانی اورایہ بھی وصول ایک سمجھا کرایہ نہیں مانگا انہوں نے کرایہ نہیں لیا حضرت خزر علیہ اسلام نے کلاڑا اٹھایا اور کشتی کو پھاڑنا شروع کر دیا بھوسایا کیا کہ بابا بچوں انہوں نے کرایہ نہیں لیا تو کی کشتی کا بیڑا گر کرا حضر علیہ اسلام فرماتے ہیں میں نے تجھ کو تے کہیں گے معافی دے, دے, دے اب نہیں پوچھ غلطی ہو گئی اللہ تو آپ ہندری بنا رہے تھے ماں تو ہندری بھی نمبر بھول ہو گئی اللہ کہتے ہیں تو کہتا تھا میں بڑا عالم ہوں تو کہتا تھا میں مجھ سے بڑا کوئی بھی خبر بھی نہیں کر سکتا کہاں گئی بابا جی غلطی ہوگی کہاں اب نہ پوچھنا ساری خدا بند کرواتے ایک بچہ خوبصورت کھیل رہا تھا خضر علیہ السلام نے اس کی گردن پکڑی اور اس کا منتا توڑ دیا دوسرا الزام میں چنگا بابہ میں تک معصوم بچے کو مار دیا ہے کیا کر رہے حضرت خزر علیہ کل الم الک ان کا لن تسپتی ما سب میں تو پہلے ہی کہا تھا تو میرے ساتھ چلنے کی ہمت رکھتا اگر موسا علیہ اسلام دوران کہا لگے بابا جی آپ اگر پوچھا تو میری چھٹی کروا دینا نبی علیہ السلام نے اس مقام سے رک کے فرمایا کہاں موسا یہ نہ کہتے جس طرح پہلے ادھر کیا تھا پھر ادھر کا کہتے ہمیں کوئی حکمت کی اور باتیں معلوم ہو جاتی لیکن اب راستہ ہی بند کر دیا آگے چلے